جی بسم اللہ کل کے سبق میں ہم نے قرآن حکیم کی تعریف حکیم کے نام آپ کے سامنے عرض کیے تھے اور پھر اس کے بعد وحی کی تعریف لغبی اصلاحی تعریف اور اس کے بعد وحی اقسام بحی کی کتنی اقسام پر ہیں آپ کے سامنے یہ باتیں کیا رکھتی فحی کی تین قسمیں آپ کو بتلائی تھی آج ایک اور ضروری بات ہم پڑھیں گے نہیں بحی کی تین قسمیں تین قیمت کو کل بتلائی تھی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 رکم السلات علیہ سلام سے جو اللہ رب العزت کی باتیں ہوئی تھیں صرف آواز ہوتی ہے اس کے اندر اور تیسری قسم فرشتہ فرشتے کے ذریعے وحی اترتی ہے چاہے فرشتہ نظر آئے اور چاہے فرشتہ نظر نہ آئے تو یہ اومرائے یہ تینوں قسمیں آیت کے اندر قرآن حکیم کی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 بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور قرآن حكیم میں कुछ آیتیں ایسی ہے کہ جو مختصر ہے مختصر ہے اجمال ہے ابہام ہے اس كے اندر پورا ایک پس منظر ہوتا ہے اس كے پس منظر جانے بغیر وہ آیت سمجھ میں نہیں آتی اس كے شان ننزول ہوتا ہے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 مثلاً مثال سے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی قتل او ادم مرو ابی کلی میں سور بقرا آیت نمبر آدَمُ ادم مرو ابی فَتَابَ عَلَيْهِ بس آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کریمات سیکھ لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی جب آدم علیہ السلات سے بھول ہو گئی وہ جنت سے نکلے دنیا میں آئے تو دعا مانگی اے اللہ مجھے کچھ کریمات سکھا دیجئے تاکہ دی دی دی دی میں آپ سے معافی مانگوں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 اب وہ کلمات قرآن حکیم کی سورہ سورہ اعراف آیت نمبر تیئیس میں اللہ رب العزت نے وہ کلمات جو آدم علیہ السلام والسلام کو سکھلائے گئے تھے وہ سورہ اعراف میں بیان کیے سورہ اعراف آیت نمبر تیئیس حسن وَإِن لَم تغفر لنا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ <الْغَاسِرِينَ> جی. تو یہ کلمات ہمیں کہاں سے معلوم ہوئے فَتَلَقَّ آدم مِن ربِّهِ کلماتٍ اس آیت سے بقرہ سے معلوم نہیں ہوئے وہ کلمات کیا تھے تو ہمیں سورہ آراب سے معلوم ہوئے تو بات سمجھ میں آ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 مقامات ہوں گی جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کا مقصد جی. اس کو دیکھیں. دھیان سے دیکھیں. آیت نمبر ایک سو انتیس ون ٹونٹی نائن سورہ بقار آیت نمبر سورہ ایک نمبر انتیس اللہ رب العزت فرماتے ہیں نام ہے ہمارے پرور د رسولا ان لوگوں میں جو آپ کی آیتوں کو تلاوت کریں آگے اللہ رب اللہ فرماتے ہیں کتاب اور ان کو کتاب حکمت و ذکی کتاب اور حکمت اور ان کا تذکیہ کرے یعنی ان کو کتاب سکھلائے کتاب کیا ہے ان کو کتاب سکھلائے تو قرآن حکیم اللہ رب العزت کے کلمات یہ کلمات ہمیں کس نے سکھلائے پیارے آقا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 آیت نمبر 151. ایک سو اکیاون میں اسی طرح کے الفاظ آتے ہیں کم کم والحکمہ ما لم جو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتا ہے کم اور تمہارا تصیا کرتا ہے کم الکتاب اور تمہیں سکھلاتا ہے کتاب قرآن حکیم کی تعلیمات آپ کو سکھلاتے ہیں بات سمجھ میں آ گئی اچھا نمبر تین تیسری آئے وہ یہ آیت ہے سورت النحل کی فورٹی آیت نمبر فورٹی فور صورت النحلے یہ بالکل واضح آیات آیت ہے تفسیر کے بارے میں تو یہ آیت میں صرف اتنا تھا اور تمہیں قرآن حکیم سکھلاتے ہیں اچھا اب دیکھیں گا کا ذکر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 افوال سے قرآن حکیم کی کرنا تفسیر براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی ہے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 قرآن حکیم کون سی زبان میں نازل ہوا عربی زبان میں نازل ہوا بس جونسا بھی نمبر ہے بس آپ اس کو یاد کرتے جائیں جو بھی نمبر ہے جس جون بھی نمبر ہے بس آپ اس کو دیکھتے جائیں لغت عرب قرآن حکیم نازل ہوا.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 اکثر حوالہ ملے گا کہ یہ اکثر مقامات پر یہ تفسیر بیان کرتے ہیں کرام تفصیل کرام کرتے ہیں کہ حضرت فرمایا وہ فرماتے ہیں حضرت مجاہد رحم فرماتے ہیں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 محاورے میں محاورہ ہوتا ہے ایک محاورہ ہوتا ہے جو بہت کم استعمال ہوتا ہے اور ایک محاورہ ہوتا ہے جو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے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 اور جو فرون کے جادوگر تھے ان کا جو حضرت مصلاۃ والسلام سے مقابلہ ہوا تھا اس کا جو واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ مصلاطلام جو کوہ تور پر گئے تھے اس کے اندر جو واقعات آتے ہیں جو آپ سنتے ہیں اس کی تصدیق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 قرآن حکیم میں اس کی تقزیب موجود ہے یا حدیث کے اندر اس کی تقزیب موجود ہے کہ یہ روایت ٹھیک نہیں ہے جیسے حضرت سلیمان علیہ السلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے اسرائیلی روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام آخری عمر میں ما ذلّہ معاذ اللہ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے یہ ایک اسرائیلی روایت ہے حضرت سلیمان علیہ اللاۃ والسلام آخر عمر میں ما اللہ پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے یہ ایک روایت ہے اسرائیلی روایت تو ان کی تقزیب قرآن حکیم یا احادیث کے اندر اس کی موجود ہے بلکہ قرآن حکیم میں اس کی واضح طور پر تردید موجود ہے یہ دو قسم کی اسرائیلی روایت ہو گئی تقزیب کہ یہ جھوٹی روایت ہے تقزیب کا معنی کیا کریں گے کہ یہ جھوٹی روایت ہے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 وحی کی تیسری قسم فرشتے کے ذریعے وحی کا ہونا ایک ساتھی نے سوال کیا کہ وحی وحی کی کی تیسری تیسری قسم قسم کیا بتلائی تھی وحی کی تیسری قسم ہے کہ فرشتے کے ذریعے وحی ہونا میں دوبارہ بتا رہتا ہوں آپ ساتھیوں کو یہ وحی کی اقسام سمجھ میں نہیں آئی میں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 اللہ دل میں بات ڈال دے اور نمبر دو اس میں آواز آ رہی ہو جیسے موس علیہ السلاۃ والسلام نے اللہ سے باتیں کی وکلم اللہ موسٰۃلیم میں نے آپ کو آیت بھی بتلا ٹھیک ہے موسا علیہ سلاۃُسلام کی اللہ تعالیٰ سے جو باتیں ہوئی ہے وہ فرشتے کے ذریعے نہیں ہوئی اچھا تیسری قسم فرشتے کے ذریعے وہی آتی ہے جیسے جبرائیل علیہ تشریف لاتے تھے جی یہ تین قسمیں بحی کی ہے جی اور کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ